السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی نشست کے اندر جو ہے وہ ہم قرآن کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ وہ مسائل کا حل ہے مگر کون سے مسائل کا حل ہے تمام سے مراد کیا ہے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں قرآن تمام مسائل کا ہے لیکن ہم اس کو کس کانٹیکٹ میں بیان کر رہے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آسان انداز میں اپنے مدعا کو بیان کر سکوں پہلے کچھ مسئلوں کے پہلے بات کر لیتے ہیں ان کے حل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ آ, کس طرح دیکھی جاتی ہیں کیونکہ بنیادی طور پر ہر مسئلہ جو ہے وہ پرابلم سالونگ ٹیکنیک جو ہے خود ایک علم ہے نا اس تناظر میں ہم یہ بات کریں گے آج کے دور کے اندر جو ہے وہ ایک ڈسپلن ہے اس کو آپریشن ریسرچ کہتے ہیں یا آپریشن کہتے ہیں جس کے اندر چیک یہ کیا جاتا ہے آپریشن کو کہ کس طرح جو ہے وہ آپریشن کو افیکٹو بنایا جائے ایفیشنٹ بنایا جائے اور اس پر ریسرچ کی جاتی ہے اور یہ جنگوں کے اندر پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم کے اندر جو پورے معاملات ہوئے اس کے اندر جو ہے وہ ایک ملٹری ڈسپلن تھا ملٹری سائنٹیفک ڈسپلن جو بعد میں سولین لائف میں آئے تو وہ مینجمنٹ بن گیا تو اس علم کا مقصد جو تھا وہ آپریشن کا مطالعہ بلکہ مقصد یہ ہے کہ آپ کا مطالعہ کیا جائے بہتری لانے کی سائنسی کوشش کی جائے اور اس کو مینجمنٹ سول جو ہے وہ ڈومین کے اندر اس کو مینجمنٹ سائنس کہتے ہیں اسی علم کو میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں یہ بیسک مثال ہے جو کہ آپریشن ریسرچ کے لیے میتھمیٹکس کو استعمال نہیں کرتی لیکن جو ہے بیسک مسئلہ بتا دیتی ہے مسئلہ یہ تھا کہ لفٹ کا ایک نظام ہے اسکیلیٹرز تو لفٹ تو مسئلہ لفٹ کے نظام کا ہے جو انتظار بہت کراتی تھی اب لوگ کھڑے ہوئے اور جو ہے وہ لفٹ جو ہے وہ بلڈنگس کے اندر ہیں لیکن انتظار بہت کرنا پڑ رہا ہے تو لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ فرسٹریٹ ہوتے تھے تو وہ شکایت کرتے رہتے تھے ہر وقت کہ بھئی یہ آپ کی لفٹ جو ہے جو میں اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر لے کر جاتی ہوں بہت سلو ہے تو پھر کمپیوٹر کو بلایا گیا کمپیوٹر پروگرامنگ کی کہ بھئی اگر یہ ہو تو یہ الگورتم چل جائے اگر یہ اس منزل پر ہو اور ادھر زیادہ لوگ نظر آ رہے ہوں تو ادھر آ جائے لوگ مزید فرسٹریٹ ہو گئے کمپیوٹر سائنٹسٹ بالکل ناکام ہو کر رہ گئے تو پھر جو ہے وہ نفسیات کے ماہرین سے سائیکولوجسٹ جو حضرات ہوتے ہیں ان سے رابطہ کیا گیا انہوں نے اس مسئلے کو چٹکی ہو سے ہی گویا کہ حل کر دیا تو اب سوال یہ تھا کہ کیا مسئلے کا حل انہوں نے دریافت کیا کیسے انہوں نے صرف اور صرف یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ تمام لفٹ کے باہر جو ہے وہ بڑے بڑے آئنے رکھ دیں بڑے بڑے آئنے تو بڑے بڑے آئنے رکھ دیے گئے حالانکہ مسئلہ کچھ اور ہے جواب کچھ اور ہے لیکن جب آئینے رکھ دیے گئے تو لوگوں نے نا اپنے آپ کو ان آئینوں میں دیکھنا شروع کیا اور دوسروں کو ان انڈائرٹلی دیکھنا شروع کر دیا اب جب مصروف ہو گئے تو لوگوں کو سارے انتظار کی کوفت اور تمام چیزیں ختم ہو گئی اور جو ہے وہ مسئلہ حل ہو گیا اسی طرح آج اگر آپ دیکھیں پہلے ہم بال کٹانے جاتے تھے ایک ٹینشن کہ کب باری آئے گی کب باری آئے گی اب آپ دیکھیں کوئی ٹینشن نہیں سب کے سب موبائل پہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح قطاروں کا کیوز کا ویسے ذری ہی نہیں آتا چاہے وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور لوگ جو ہے وہ اپنی مارکیٹ باسکیٹ بھی لے کر چل رہے ہیں ٹرالی لے کر چل رہے ہیں اور جو ہے وہ موبائل ہے موبائل میں لگے ہوئے وہ لوگ وہ جو ٹینشن پہلے ہوتی تھی کہ انتظار کرنا ہے انتظار کرنا ہے وہ ٹینشن آج نظر نہیں آ رہی ہے تو مسئلہ کے آبجیکٹو کی تبدیلی کے نتیجے میں ہل تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے آبجیکٹو تبدیل ہوتا ہے تو حل بھی تبدیل اب لفٹ کے ویٹنگ ٹائم کو مینیمائز کرنا اس کے لیے سارے اوبجیکٹیوز کو جو ہے نا وہ میٹ کرنے کے لیے جو ہے نا ساری کوششیں کی جا رہی تھی لیکن نئے حل میں کیا ہوا نیا حل جو تھا مسئلے کا وہ یہ تھا کہ ویٹنگ ٹائم کو مزین کر دیا جائے ویٹنگ ٹائم میں بندہ مصروف رہے اور خوش رہے تو اب آپ کو مینیمائز کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یوں شکایات جو ہیں وہ ختم ہو گئی تو یہ میں نے آپ کے سامنے مثال دیئے کہ ہم بعض دبا مسائل کا حل جو ہے وہ ایک سندھ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہو مسئلہ کا حل جو ہے وہ کسی اور موجود ہو. اچھا بعض دبا حل موجود ہوتا ہے لیکن مطلوبہ وسائل موہیا نہیں ہوتے مطلب ہماری کمپیوٹر سائنس کی دنیا میں بولین الجبرا جو ون زیرو کی لوجک ہے یہ پتہ نہیں کب سے جو ہے وہ فائلوں کے اندر دبی پڑی تھی پھر یہاں تک کہ کمپیوٹر بنے تو ان کو جو ہے ون زیرو کی لاجک کا استعمال انہوں نے ہروں میں کیا بولین ایڈیشن بولین سبسکرپشن بولین ملٹیپلیکیشن یہ ساری ساری ہوئی ایک زمانے تک اس الجبرا کو جو یاد کیا گیا تھا یہ پڑی رہی ہے اسی طرح بیس انٹیسٹکس یہ بھی ایک زمانے تک پڑی رہی نیورل uh, نیٹورکس آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیک ڈیپ فیک وغیرہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن یہ پرانا آئیڈیا ہے لیکن جب کمپیوٹر طاقتور ہو گئے جب ہو گئی تو یہ پرانی جو ٹیکنالوجی جو چھپی ہوئی تھی اور جس کے متعلق خیال تھا کہ یہ بہت زیادہ توانائی کھا جاتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ کمپٹیشن درکار ہے جب نئی مشینیں آئی تو وہ چل پڑی اچھا تو یہاں میں کیا مطلب نکالنا چاہ رہا ہوں کہ جب مطلوبہ وسائل, وسائل دستیاب ہوتے ہیں یا ہو, ہوئے یا حالات مناسب ہوئے تو کتابوں میں دفن نظریات عمل دنیا میں کام کرتے نظر آئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کے نفاذ کے لیے آج مناسب ماحول اور وسائل میسر ہے اب یہ سوال اٹھ جاتا ہے دیکھیں موجودہ زمانے کی ایک پیاس ہے جس کو آپ جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے آ, اب تو یہ صورت ہے کہ ٹرینڈ بن گیا ہے سیلیبریٹیز کا اسلام قبول کرنا کسی کے متعلق شک ہوتا ہے کہ یہ اسلام جلد قبول کر لے گا کسی کے متعلق ہُو نیکسٹ اب تو یہ ہوتا ہے کہ اب مستقبل میں کون مشہور آدمی ہے جو کہ اسلام قبول کرنے والا ہے پچاس سال ساٹھ سال 70 سال سو سال پہلے یہ صورتحال نہیں تھی علامہ والے نے جب انگریز کا دور تھا تو ہم کیسے مسلمان ہوئے والی کتاب لکھوانے کی کوشش کی وہ مشکل مسلم مل پائے اس کتاب کے لیے آج جو ہے وہ آپ کے سامنے یوٹیوب پہ ویڈیوز بھری ہوئی ہیں فلاں ریورٹ ہے فلاں ریورٹ ہے آپ خود آسٹریلیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ آہ, کس طرح جو ہے وہ, آہ, وہ تعداد یعنی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو بھی ایک طوفان آیا ہوا ہے اسلام قبول کرنے والوں کا لیکن کمپیرٹیولی بہرحال بہت امپروو صورت ہے تو ابلیس کی مجلے شورہ میں جو ہے وہ شیطان ابلیس جو ہے خطاب کر رہا ہے اپنے شیطان شیطین سے چیلوں سے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شرع پیغمبر کہیں تو عصر حاضر کے تقاضے یہ وہ چیلنج ہے جو کہ دشمن کے سامنے بھی آ ہے کہ اسلام کہیں عصر حاضر کا تقاضا تو نہیں ہے انسان مادہ پرست جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو تڑپتی ہوئی روحیں ہیں ان کی پیاس تو نہیں ہے یہ یہ چیلنج ہے لیکن اس کے اندر پھر مسئلہ وہی ہے کہ زمانہ اس بات کو سننا چاہتا ہے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے پرابلم ہماری ہے زمانے کو صرف اور صرف ایک چیز چاہیے کوالٹی دعوی کوالٹی اگر کوالٹی دعویٰ ہوگی تو جو ہے یہ زمانہ اس کو سنے گا اور اس کے اندر سے بہت سارے لوگ جو ہے نکل کر ہماری طرف آئیں گے اچھا اب آپ میں نے بات کی کہ آج کے دور کے اندر جدید دور کے اندر لیکن کیا قدیم تو قدیم و جدید کا فرق ہمیشہ ایک بحث رہی ہے اس کے اندر نا اگرچہ حالات میں تغیر واقع ہوا ہے لیکن انسان وہی پرانا والا ہے مسائل پرانے شدت میں اضافہ ہوا ہے پہلے جب تلواروں اور تیروں سے لڑی جاتی تھی اب میزائلوں اور گولوں سے لڑی جاتی ہے نشہ پہلے بھی تھا اب زیادہ خطرناک قسم کے نشے آ گئے انسان نے قدرت کی قوتوں پر ذرا سا قابو آیا ہے جس پہ وہ اتنا کر رہا ہے تاہم نئی دریافتوں اور ایجادوں نے آرجی کے بجائے استقبار میں اضافہ کیا ہے پہلے بھی استقبال تھا ابھی بھی استقبال ہے لیکن جو ہے وہ زیادہ ہر چیز جو ہے وہ انٹینسٹی کے اندر اس کا اضافہ ہو چکا ہے اس طرح میں آپ کے سامنے میں تفیول قرآن سے اقتباس رکھوں گا آج کا انسان خواہ ٹینکوں اور ہوائی جہازوں اور ہائیڈروجن بموں کے ذریعے سے لڑے اور قدیم زمانے کا انسان چاہے پتھروں اور لاٹھیوں سے لڑتا ہو مگر انسانوں کے درمیان جنگ کے بنیادی محرکات موٹیویشنز میں سرے منہ فرق نہیں آیا ہے اسی طرح آج کا مہید اپنے الہات کے لیے دلائل کے خواہ کتنے ہی امبار لگاتا رہے اس کے اس راہ پر جانے کے محرکات بہنیں وہی ہیں جو آج سے چھ ہزار پہلے کے کسی مرحد کو اس طرف لے گئے تھے اور بنیادی طور پر وہ اپنے استدال میں بھی اپنے سابق پیشواؤں سے کچھ مختلف نہیں ہے کچھ نئی باتیں لے آئے گا کچھ نئی سائنسی تھیوری لے آئے گا تمام چیزیں بالکل جو ہے نا وہ سیم ہی رہتی ہیں عملی طور پر تو اب تک کی گفتگو جو ہم نے کی ہے اس کے اندر ہم کہاں تک گئے ہیں؟ ایک جانب تو قرآن رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر شروع ہو کر قیامت تک کے زمانے کے لیے اس پر ہمارا اعتبار ایمان ہے اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قرآن ہر زمانے کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے زمانہ خراب ہو تو زمانے کو برا بھلا کہنے کے بجائے ہمیں زمانے کو بدلنے کی کوشش کی, کی کرنی چاہیے اور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ قرآن کے ذریعے جو ہے وہ اس دعوت کو لے کر اٹھنا چاہیے لیکن دوسرے اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا سکتا کہ بعض دفعہ کچھ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ قرآنی نظام کے لیے زمانہ سپورٹو لگتا محسوس ہوتا ہے مثلا ہم آج کل یہ بات کر رہے یہ زمانہ بہت برا ہے یہ بڑا مگر دوسری طرف کچھ ایسی چیزیں ایسی, ایسی شہادتیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ آج کا دور قرآن کے نظام کے لیے زیادہ سپورٹیو ہے تو موجودہ زمانہ کیا سپورٹیو ہے اس پر دوبارہ ہو سکتی ہیں لیکن بعض وبا حالات بڑے مثبت محسوس ہوتے ہیں آج کے دور کے حساب سے کہ آج کے دور میں قرآن کا نظام جو ہے وہ آ پچھلے دور کی نسبت زیادہ بہتر انداز میں لاگو ہو سکتا ہے مثلا ابھی اسی کی بات کر لیتے ہیں کہ انٹرسٹریل اکانومی ہے انٹرسٹری اکانومی کے حوالے سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ پورا سسٹم جو ہے وہ اعتبار میں چلنے والا ہمارا نظام ہے اور موجودہ بینکنگ تو لازمی آپ کو سپورٹ کرتی ہے کہ جو ہے وہ آپ کو لازمی پروفٹ دیں گی لیکن ریئل اسلامی بینکنگ کے اندر تو جو ہے وہ یہی ہے نا کہ آپ انویسٹ کریں گے تو آپ ہوگی اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن اب جو صورتحال ہے وہ جو حال ہیں اور اس کی وجہ سے پورا فیڈ جو بیک جو دے سکتے ہیں کہ آپ کا پیسہ کہاں لگا اس وقت کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ اور پوری ٹرانسپیرنسی غیر معمولی ہے جو کہ ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں تو یہ پہلے نہیں کر سکتے تھے اسی طرح جو ہے لوگوں کی سروسز جو کمپیوٹر سسٹم آئے اور جو تمام ٹیکنالوجی نے جو ہے امپروومنٹ کی ہے اس وجہ سے ایک ایک آدمی بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہے اس وقت نا تو اچھا اس کے بعد اگلا سیکشن ہے میری گفتگو قرآن کیوں مختلف ہے نا دا بیوٹی آف قرآن از ڈیٹ یو کین ناٹ چینج اٹس میسج بٹ قرآن کین چینج یو اس تناظر میں آپ کے سامنے قرآن حکیم اور دوسری کتابوں کا فرق واضح کرنے کی کوشش کروں گا دیکھیں ہر کتاب جو انسانی تصنیف ہے ہر کتاب انسانی تصنیف ہے آپ تورات اور انجیل وغیرہ کی موجودہ شکل دیکھیں گے نا تورات انجیل ایک تو ہمارا خدا ہے کہ اللہ کی طرف سے دادل کرتا کتب ہے لیکن اگر آپ جائیں گے مارکیٹ کے اندر تورات خریدنے تو آپ کو جو تورات ملے گی لکھا ہوگا ریٹرن بائی موسس ٹھیک ہے ریٹرن لکھا ہوا ہوگا आ, جو پانچ پہلی تالی کتابیں جینسز ہے اور ڈیوٹرمی اور اس طرح کی جو ایکزورڈس ہے یہ ساری جو دمبرز ہے یہ جو کتابیں پانچ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے بگڑ گئی ہیں اپنے حالات بالکل بدل کر رکھ دیا ہے انسانوں کی تصنیف قرار دی گئی ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے مطابق جو ہے تورات نوز اللہ حدموسی علیہ السلام کی تصنیف ہے تاہم اس کے اندر انسپائریشن موجود تھی انسپائریشن الفاظ جو ہیں وہ حد موس علیہ السلام کے ہیں لیکن خیالات خدا کی طرف سے ہیں قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اور مسلمانوں کا دعویٰ اسی کی بنیاد پر ہے کہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کتاب کے مصنف بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے یعنی کہ خیال بھی اللہ کا کلام بھی اللہ کا سب کچھ کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے جو ہے وہ آب آب قرآن, قرآن کتابیں لاہیے قرآن کلام الٰہی ہے مگر یہ دلیل جو ہے وہ اس کے والے سے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ استدلال کہاں سے ملتا ہے وہ علامہ اقبال کے والے سے ملتا ہے نا آ, روزگار فقیر جو کتاب ہے شاعر مشرق سے چند ملاقاتوں کی یاداشت فقیر سعید وحید الدین صاحب کی انہوں نے جو ہے وہ کچھ لکھا ہے اس مسئلے پہ نا میں چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے اس کو پڑھوں تاکہ آپ کا اندازہ ہو کہ آ, یہ مسئلے کو علامہ اقبال کس طرح دیکھتے تھے ایک دفعہ ان کی طبیعت ذرا شگفتہ تھی یعنی علامہ اقبال باتیں کرنے کے بولڈ میں تھے میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ شعر کیسے کہتے ہیں فرمایا ایک مرتبہ فارمین کرسٹن کالج لاہور کا سالانہ اجلاس ہو رہا تھا کالج کے پرنسپل ڈاکٹر لاکس نے مجھے بھی اس دعوت میں شرکت اس میں دعوت شرکت دی اجلاس کا پروگرام ختم ہونے کے بعد چائے کا بندوبست کیا گیا تھا ہم لوگ چائے پینے بیٹھے تو ڈاکٹر لاکس میرے پاس آئے اور کہنے لگے چائے پی کے چلے نہ جانا مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے ڈاکٹر لاکس علامہ اقبال سے کہہ رہے ہیں تم سے ایک ضروری بات کہنی ہے کرنی ہے. ہم لوگ چائے پی چکے تو ڈاکٹر لاکس آئے اور مجھے اپنے ساتھ ایک گوشے میں لے گئے اور کہنے لگے اقبال مجھے بتاؤ کہ تمہارے پیغمبر پر قرآن کا مفہوم نازل ہوا تھا اور چونکہ انہیں صرف عربی زبان آتی تھی انہوں نے قرآن کریم عربی میں منتقل کر دیا یا یہ عبارت ہی اس طرح اتری تھی کو انگریزی میں کہتے ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے کہا یہ عبارت ہی اتری تھی ڈاکٹر لوکس نے حیران ہو کر کہا اقبال تم جیسا پڑھا لکھا آدمی اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ عبارت ہی اسی اتری ہے میں نے کہا ڈاکٹر لوکس یقین میرا تجربہ ہے مجھ پر شیر پورا اترتا ہے تو پیغمبر پر عبارت کیوں نہیں اترتی ہوگی پھر فرمایا یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جب شیر کہنے کی تاریخ ہوتی ہے تو یہ سمجھ لو کہ ایک ماہی گیر نے مچھلیاں پکڑنے کی لیے جاڑ ڈالا ہے مچھلیاں اس کثرت سے کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہیں کہ ماہی گیر پریشان ہو گیا ہے سوچتا ہے کہ اتنی مچھلیوں میں میں کسے پکڑوں اور کسے چھوڑ دوں میں نے پوچھا کیا آپ پر ہمیشہ ایک کیفیت تاری رہتی ہے وہ کہنے کہ نہیں یہ کیفیت تو مجھ پر سال بھر میں زیادہ دو بار تاری ہوتی ہے لیکن فیضان کا یہ علم کئی کے رہتا ہے اور میں بے تکلفی سے شعر کہتا ہو جاتا ہوں پھر عجیب بات یہ کہ جب طویل عرصے کے بعد یہ کیفیت تاری ہوتی ہے تو پہلی کیفیت میں کہا گیا آخری شعر دوسری کیفیت کے پہلے شعر سے مربوط ہوتا ہے گویا اس کیفیت میں ایک قسم کا تسلسل بھی ہے یہ یوں کہنا چاہیے کہ فیضان کے لمبے دراصل ایک ہی زنجیر کی مختلف کڑیوں کیسے درخت ہیں جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو میں ایک قسم کی تکان عصبی اس بحال اور پش بردوگی محسوس کرتا ہوں تھوڑی بار توقف کے بعد کہنے لگے ایک مرتبہ چھ سال تک مجھ پر کیفیت تعریف نہ ہوئی تو میں نے سمجھا خدا تعالیٰ نے مجھ سے نعمت چھین لیے چنانچہ اس زمانے میں میں, میں نے نثر لکھنے کی طرح توجہ کی یک با یک ایک روز پھر یہی کیفیت تاری ہو گئی ان لگوں ان لگوں میں میری طبیعت ایک عجیب لذت محسوس کر رہی تھی بس ایسا محسوس محسوس ہوتا تھا کہ اشعار کا ایک باہر مواد ہے کہ عمرہ چلا آتا ہے یہ کیفیت سرور و نشاد اتنی دیر تک قائم رہی کہ اس نے چھ سات سال کے جمود و تعطل کی تلافی کر دی یہ کہہ کے وہ لمحہ بھر کے لیے رک گئے ان کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ خیالات میں کھوئے ہوئے تھے پھر یک بار ہی کہنے لگے مشہور جرمن شاعر گوٹھا کے متعلق ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے جرمن زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھا تو اس نے اپنے بعض دوستوں سے کہا کہ میں یہ کتاب پڑھتا ہوں تو میری روح میرے جسم میں کاپتے لگتی ہے پھر فرمایا اصل بات یہ کہ شاعر کو بھی ایک قسم کا العام ہوتا ہے اس لیے جب وہ کوئی الہامی کتاب پڑھتا ہے تو اپنی روح کو اس کی مانویت سے مان پاتا ہے اور اس کی طبیعت ایک خاص احتزاز محسوس کرتی ہے یہ چیز دوسرے لوگوں کو نصیب نہیں ہو سکتی ہے یہ میں نے بہت بڑا اقتباس جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور اس کے اندر آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ قرآن کی عظمت کو دیکھتے تھے اور کس طرح وہ اپنی شاعرانہ کیفیت کے اندر جب وہ کہتے ہیں کہ پر ارشاد حاضر ہوتے ہیں تو نبی پر جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ جو ہے وہی کیوں نازل نہیں ہو سکتی ہے اچھا یہ بات کرنے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں وہی نازل ہو گئی اللہ نے قرآن کی فات کا بھی نظام بنایا پورا اللہ فض ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی فات کریں گے کرنے والے ہیں تو اب آپ کے سامنے خطرہ ختم ہو گیا یعنی کہ یہ وہی بھی جو ہے وہ کرپٹڈ نہیں ہے وہی اللہ کی طرف سے اور وہی کرپٹڈ بھی نہیں ہے قرآن جب خالد کی طرف سے ہے مخلوق کے لیے ہے تو پھر آگے کیا بات بننی چاہیے کہ مخلوق کا اس سے مضبوط تعلق ہونا چاہیے مخلوق کو اس سے مضبوط تعلق قائم کرنا چاہیے اور قرآن سے تعلق رغبت دلانے کے لیے ہمارے زیر استعمال, استعمال ہیں ہم مثالیں ہیں ہم جو ہے وہ اس کو بار بار لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں میں صرف اشارتن کہتا ہوں کہ ہم جب لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کو پڑھ لو تو اب وہ اتنی زیادہ مثالیں استعمال ہو گئی ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ جو ہے نا وہ ان کی ویلیو نہیں لیکن وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک بڑا پورا قل عقلی استدال ہے ہوں مثلا ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بادشاہ خط اجنبی زمان میں آیا ہو تو کیا ہم اسے میں بھوگئیں گے بادشاہ کی خط کو پڑھنے کی کوشش کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے اسی طرح ہم دوسری مثال جو دیتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ ہر موجد جو ہے وہ ایجاد کے ساتھ مینول دیتا ہے قرآن انسان کا مینول ہے تو بھائی اپنا مینول تو پڑھ لو یہ ہم توجہ دلاتے ہیں لوگوں کو کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیں بعض لوگ سمجھ جاتے ہیں بعض لوگ نہیں سمجھتے اب آخر, اب ہم آتے ہیں اس رستے پہ کہ قرآن ہمارے کون سے مسائل حل کر سکتا ہے کیا ہمارے سائنسی مسائل بھی حل کر سکتا ہے کیا ہمارے جغرافیائی مسائل بھی حل کر سکتا ہے کیا ہمارے ماحولیاتی مسائل بھی حل کر سکتا ہے کیا ہمارے سیاسی مسائل بھی حل کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ اگر دنیا پریشان حال ہے اور دنیا اپنا کیس لے کر آتی ہے ہمارے پاس اچھا تم لوگ بولتے ہو قرآن تمام مسائل کا حل تو تمہارے تمام سے مراد کیا ہے کیا میرے سائنسی مسائل کو بھی تم حل کر دو گے کیا تمہارے ہمارے ماحولیاتی مسائل کو بھی حل کر دو گے تو دنیاوی طور پر قرآن کی یہ اسپرٹ ہے ہی نہیں قرآن بات ہمارے ساتھی ہیں جو کھینچ کے کہتے ہیں کہ یہ فیوژن ری ریئیکشن یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے یہ زبرستی کی جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ ہم لوگ زیادتی کرتے ہیں اور لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں قرآن ہدایت کی کتاب ہے قرآن سے انسان تیار ہوتا ہے اگر انسان ڈھنگ کا ہو تو وہ سارے مسائل حل کر سکتا ہے میں نے پچھلے کسی لیکچر میں بتایا تھا نا کہ گریڈ جو ہے وہ اکانومک پرابلم نہیں ہے یہ ہیومن پرابلم ہے اگر گریڈ ختم ہو جائے تو پھر بہت سارے فائنینشیل پرابلمز بھی حل ہو سکتے ہیں تو قرآن کا آئیڈیا جو ہے وہ انسانوں کی تیاری ہے انسانوں کو جو ہے وہ کی کردار سازی ہے اور جب یہ صحیح ہو جائیں گے تو بہت سارے مسائل ہم حل کر جائیں گے انسان محنت کرے گا تو اللہ اس کے لیے علم کے دروازے بھی کھولے گا انسان اگر جو ہے وہ دوسرے انسانوں سے محبت کرے گا تو سیاسی مسائل بھی حل ہوں گے جغرافیائی مسائل بھی حل ہوں گے اور انسان جو ہے ماحول کی بھی قدر کرے گا مگر یہ انڈائریکٹ سولوشنز ہیں جو فرسٹ فیز ہے قرآن کے جو ہے حل کا وہ یہ کہ انسانوں کی کردار شادی معاشرے کی کردار سازی ریاست کی کردار شادی بہرحال اور قرآن کے بات کر لیتے ہیں مذہب کے حوالے سے جدید ذہنوں کے کچھ تصورات ہیں جو بالکل غلط ہیں مذہب کو انہوں نے اوپیم کا افیون کا کال مارکس ریلیجن از داپیز آف دا ماسز اور آئیڈیا یہ کہ مذہب کا استعمال کر کے جو ہے وہ سرمایہ دار کو جو ہے سرمایہ دار اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور مزدور جو ہے وہ مذہب کی دنیا میں مس رہتا ہے مذہب جو ہے وہ زمین سے نیچے اور آسمان سے اوپر کی بات کرتا ہے بالکل جس طرح نیند میں ہم اپنے مسلوں سے آگاہ ہو جاتے ہیں اس طرح مذہب بھی ہم پر نیند تاریخ کر دیتا ہے نشہ تاریخ کر دیتا ہے سلیپ از دا پینیسیا فار آل دا ایلیمنٹ آف مائنڈ اسی طرح ریلیجن بھی ہمارا یہی کام کرتا ہے ہمارے ساتھ مسئلے کو حل نہیں کرتا ہمیں سلا دیتا ہے آئیڈیا یہ ڈینٹ کیا ہارٹ ٹاک کا ایک پروگرام تھا بی بی سی کے اندر ڈینیل مذہب وہ نشہ ہے جو آنکھ اور کان کے ذریعے آتا ہے سمو اور بسر مذہب وہ نشہ ہے جو آنکھ اور کان کے ذریعے لیا جاتا ہے اور کسی دین بیزار مسلمان کا فیس بک کا کمنٹ تھا کہ مذہب افیون نہیں یہ مقدس افیون ہے جس کے عادی نشے میں دھت جو بھی کرتے ہیں وہ سواب بن جاتا ہے اور میں نے اس کو انڈر لائن کیا ہوا ہے اس جملے کو کہ جس کے آدھی نشے میں دھوت جو بھی کرتے ہیں وہ ثواب بن جاتا ہے اور یہ بڑا آئیڈیا جملہ ہے وہ ثواب بن جاتا ہے وہ ثواب بن جاتا ہے اس کے متعلق ہم بات کرتے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر جوڑ پر صبح و صدقہ واجب ہوتا ہے اپنے ملنے والے پر سلام کرنا صدقہ ہے نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے راستے سے تکلید چیز دور کرنا صدقہ ہے بیوی بی سے مباشرت کرنا صدقہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیوی بی سے مباشرت کرنا صدقہ ہے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر کوئی اپنی شہوت پوری کرے پھر بھی صدقہ ہے آپ نے فرمایا اگر کوئی زنا کرے تو کیا وہ گناہگار نہیں ہوگا آپ نے فرمایا ہر ایک جوڑ سے دو رکعت نماز شاشت کافی ہو جاتی ہے لیکن آئیڈیا یہ ہے کہ اسلام میں آ کر تو ہر کام جو رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق ہوتا ہے وہ ثواب بن جاتا ہے اور اتنا اس کے اندر ہے کہ تجارت تو ثواب سیاست ہو تو ثواب قتل ہو تو ثواب لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز آ گئی ہے کہ ہر چیز کے اندر ثواب اور گناہ کا معاملہ آ جاتا ہے تو اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مذہب اور دوری سے اس کی ریلیونس مذہب کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ ریچوئل کا مجبوہ بن گیا نا اور جو ہے وہ یہ تصور بن گیا کہ مذاہب اور مسئلوں کے حل کے والے سے بات کی جائے تو زندگی میں نہیں زندگی کے بعد مسئلے حل ہوں گے یا پھر مذہب کا انسانی مسائل کے حل سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ بعض وا مذہب مسائل میں اضافے کا سبب ہے اس سچویشن کے اندر قرآن دنیا کے لیے متبادل نظام کے امیدار کے طور پر ہے اور ظالم حکومتوں کے لیے قرآن کریم ایک زبردست قسم خطرہ ہے لوگ ڈرتے ہیں اس قرآن سے کہ اگر یہ قوم بدل گئی تو پھر ہمارے لیے ہمارا یہ کالونیل پیریڈ جو کئی سالوں سے سینکڑوں سے جاری ہے, ختم ہو کر جائے گا تو یہ بک دے گریٹنگ اچھا so no تو آپ کا جو, جو سب کام ہوتا ہے وہ کون سا پیس لے کر آئے آپ جو دنیا بھر کے اندر جو تباہی ہوا تو بس وہی بات ہے کہ آ, اپنا جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ آ, سب کچھ صحیح ہوتا ہے اور دوسرے کی جو ہے چیزیں جو ہے وہ خراب نظر آتی ہیں کم سے کم الفاظ میں بہت بیان کیا سکتی ہے بہرحال میں یہ کہ قرآن سلانے کے لیے نہیں جگانے کے لیے آیا ہے یہ سارے کے سارے دین مذہب سلاتا ہے قرآن سلانے کے لیے نہیں جگانے کے لیے آیا ہے قرآن کا تو نعرہ جو ہے وہ اس بنیاد پر آ رہا ہوتا ہے جو کہ ہم اذانوں میں سن رہے ہوتے ہیں فجر کی السلام تو خیر نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے قرآن صرف سوتے فرق کو جگاتا نہیں یہ مردہ قوموں کو زندہ کرنے والا ہے قرآن مردہ قوموں کو زندہ قوموں میں تبدیل کرنے کا دعوے دار ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر سوال یہ کہ کیا قرآن انسانی ترقی کے مخالف ہے یہ آئیڈیا جو ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے سورت الخاف کے آئیڈیل کرداروں کو ہم دیکھ لیتے ہیں نا قرآن سے ہی صورت القاف کے آئیڈیل کرداروں کا رویہ اصاب کہاف ہیں نوجوان ہیں فرار ہوئے ہیں اور غار میں طویل سے اٹھنے کے بعد کھانے کی متلاشی ہیں اور اپنے ساتھی کو کہتے ہیں سب سے پاکیزہ سب سے اچھا کھانا لے کر آؤں دو افراد کا مکالمہ ہے سورت القاف کے اندر یہ صاحب ایمان کا صاحب شیر سے یہ کہنا کہ تجھ سے اچھا باغ ہو سکتا ہے مجھے دے دیا جائے قسط خضر و موسا ہے نیک آدمی مرتبہ وقت بچوں کے لیے خزانہ دفن کر رہا ہے کیسا آج کی مذہبی ذہنیت دیکھیں تو بولے اللہ بہت نہیں تھا کیسے نہیں اللہ تعالیٰ اس پورے عمل انڈورس کر رہے ہیں اس کی احتیاط کو نے تو دنیا کا بہت بڑا باجبروت حکمران ہے اور دنیا کو دین کے مقاصد کے لیے برتبہ دکھائی دیتا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ اس پورے کیس جو سورت القحف جو فتنہ دجال کے متعلق اس کے متعلق آتا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے پڑھی جائے اس کے کرداروں کی بات کریں تو یہ دنیا سے کٹنے والے کردار نہیں ہے دنیا سے جڑنے والے کردار ہیں یہ دنیا کو تباہ کرنے والے کردار نہیں ہے یہ دنیا کو بنانے والے کردار ہیں اصاب کاف اگر غار میں گئے تو مجبوراً گئے وہ ایک لائف اسٹائل نہیں تھا کہ غاروں میں جا کر ان کو زندگی گزار گی جی وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے گئے قرآن کی فرمایا ازب اللہ شیتم کل من حرمہ رما زین اللہ کس نے اللہ کی دیوی زینت کو اللہ کی زینت کو حرام کر دیا جو بندوں کے لیے نکالی گئی ہے اور پھر فرمایا الحلین امن فلحیات دنیا یہ آخرت کا مسئلہ نہیں ہے یہ اہل ایمان کے لیے ہے اس دنیا کی حیات میں اور خالص یوم القیمال لیکن یوم قیامت پہ تو خالص انہی کے لیے تو قرآن کا راستہ روکنے کی جب کوشش کی جاتی ہے تو اس کے اندر مانوی تعریف کی جاتی ہے لفظی تعریف تو نہیں کر سکتے لیکن مانوی تعریف کا جو گیم کھیلا جاتا ہے اور اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں وہ کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق ان غلاموں کا یہ مسئلہ کہ ایک ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق قرآن جہاد کی تعلیم دیتا ہے یہ چاہتے ہیں سورہ رمفان سورہ تو نکال دی جائے یہ چاہتے ہیں کہ بالکل تشہیر جہاد کی الگ کر دی جائے جہاد کا مطلب نظام کو تبدیل کرنے کی جدید ہے اس کے لیے قتال بھی کیا جائے گا اور قرآن جو ہے وہ کسی بھی دوسرے نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اسی, قرآن, اسی قرآن میں, میں ہوں پروین کا امیر تن با تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز تھی نہ جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر تو خدا کی تقدیر اور اب جو ہے جسم جہاں پر تقدیر جہاں پر لے کر جائے یہ بالکل جو ہے وہ ڈائنامکس بدل دیے گئے نا مانوی تحریف کے ذریعے تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر تو غلامی نے جو ہے وہ قرآن کے الفاظ کو تو نہیں بدلے الفاظ قرآن کے معنیوں کو بدل دیا غلامی نے میں سکھایا کہ دین اور دنیا الگ الگ چیز ہوتی ہیں غلامی نے سکھایا کہ دین کا سیاست سے کیا تعلق یہ وہ چیزیں جو کہ آپ قرآن پڑھیں رہ جاتے ہیں کہ یہ تصورات قرآن سے کیسے نکالے جا سکتے ہیں اچھا اب اگلے مرحلے پہ ہم آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن انسانی عقل کے استعمال کا مخالف ہے تو اولین اسلامی ریاست جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے جو صاحب وحی تھے اس زمانے میں بھی عقل کا بھرپور استعمال ہو رہا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کی موجودگی مطلب ہے وحی کا مطلب وہی کا سلسلہ جاری ہے مگر کیا اس وقت عقل اس کا استعمال نہیں کیا جا رہا تھا انسانی عقل کا غزوہِ عبد میں باہر نکل کر جنگ کرنے کا فیصلہ کہ رسول اللہ کا فیصلہ اپنا کیا فیصلہ تھا؟ اپنا فیصلہ تو یہ تھا کہ اندر بہتر ہے کہ لڑھی جائے غزوہِ خندق میں خندق ہونے کا فیصلہ کیا وہی سے کیا گیا؟ یا سلمان فارسی نے ایک عزمودہ نسخہ بتایا فارسیوں کا صحابہ کا بڑا ایک چیلنج تھا اور وہ عدب سے سوال کرتے ہیں کہ یہ اللہ, ہی اللہ کا حکم ہے آپ کی ذاتی رہے ہیں مثلا غزوہِ بدر کے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرقین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائیں اس پر مشرقین کو مسلط نہ ہونے دیں چنانچہ عشاء کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قریب ترین چشمے پر نظر فرمایا قریب ترین چشمے پر اس موقع پر حبا بن منظر نے ایک ماہر فوجی کیسی سے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا یہ اس مقام پر آپ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں یا اترے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے آگے پیچھے ہٹ نہیں گنجائش نہیں یا آپ نے اسے محض ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار فرمایا آپ صلی وسلم فرمایا یہ میں جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے انہوں نے کہا یہ مناسب جگہ نہیں آپ صحیح وسلم آگے تشریح سے چلے اور قریش کے سب سے قریب جو اس پر پڑاؤ ڈالیں پھر ہم بقیہ چشمے پاٹ دیں گے اور اپنے چشمے پر ہوش بنا کر پانی بھر لیں گے اس کے بعد ہم قریشی جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہ ملے گا رسول اللہ صلی وسلم فرمایا تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا اس کے بعد آپ صلی وسلم لشکر سمیت اٹھے اور کوئی آدھی رات گئے دشمن کے سب سے قریب ترین چشمے میں پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا صاحبہ نے حوز بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا بتائیے کہ صاحبے وہی موجود ہیں لیکن فیصلے کیسے ہو رہے ہیں مشاورت سے ہو رہے ہیں عقل اگر جو ہے وہ انٹرنیٹ ضرور... ضروریات پوری کر رہی ہے اسلامی تحریک کی تو اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور سب سے عام حدیث جو ہے وہ یہ والی ہے دنیا کے کاموں کے وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تلقین تیز طلح بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ وسلم کھجور کے باغ میں گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ کچھ لوگ نرجور کا گھابا لے کر مادہ میں ڈالتے تھے تاکہ ریپروڈکشن ہو آپ صلی نے پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے لوگوں نے نر کا گھابا لے کر مادہ میں ڈالتے ہیں آپ صلی نے فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا یہ خبر جب ان صاحبوں کو پہنچی تو انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا لیکن اس سے میں پھل کم آئے پھر یہ بات نبی کریم صلی وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا یہ تو میرا گمان تھا اگر اس میں فائدہ ہے تو اسے کرو میں تو تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں گان کبھی غلط ہوتا ہے اور کبھی صحیح لیکن میں جو تم سے کہوں کہ اللہ نے فرمایا ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ میں اللہ تعالی پر ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا ان کانا شیم میں دنیا کو بھی وہ ان من عمر دین کو تمہاری دنیا کا جو کام ہو اس کو تم جانو البتہ اگر وہ تمہارے دین سے متعلق ہو تو اسے مجھ سے معلوم کر لیا کرو یہ سیکولرزم نہیں ہے لیکن جو ہے وہ اب ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے گاڑی خراب ہو گئی ہے تو اس کا یہ آپ کو میکینک کے پاس جانا پڑے گا اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ زراعت کر رہے ہیں اور زراعت کے اندر آپ جو ہے وہ کراس پولینیشن اور دس چیزیں کر رہے ہیں مگر جو انسانوں کی معاشرے کے اندر جو کام ہے یہ دین ہے دین سے بھی نماز روزہ زکاط نہیں ہے ان تمام معاشرے کے اندر اور ریاست کے اندر ہونے والے کاموں کے اندر دین جو ہے وہ دخیل ہوگا اچھا جدید دنیا کے مسائل اور قرآن چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں علامہ اسد جو ہے وہ جن کا نام لیو پولڈ تھا یہودی تھے انہوں نے قبول اسلام کیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ قرآن کا ایک رول ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح جنگ عظیم کے واسطے جو ہے وہ لوگوں کی حالت ہے ان کی کتاب ہے دا روڈ ٹو مکہ اس کا اقتباسنگ ये एक जो है सब रेलवे पे है उस जमाने में भी जर्मनी के अंदर जो है बहुत अच्छा रेलवे का निजाम था और यह किसी डब्बे के अंदर कंपार्टमेंट में बैठे हुए अपनी बीवी समेत एंड शी टू बिगेन टू लुक अराउंड हर विद द केयरफुल आईज ऑफ painter accustomed to study human features. Then she turned to me astonished and said you are right. They all look as though they are suffering torments of hell. उन्होंने देखा कि डब्बे में जितने लोग बैठे हुए हैं उनकी चकलें बिगड़ी हुई है شکلیں پریشان ہیں پر ایل سے منہ سے نکلا دے copy of the Quran تو قرآن ان کو کسی نے دیا تھا ان کی داستان بڑی اچھی ہے روٹ uh, مکہ پڑھیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ کس کس طریقے سے جو ہے اس فرد کی تربیت کی ہے زمان اللہ تعالیٰ نے وس لے قرآن اب قرآن کھلا ہوا تھا کیونکہ کسی نے ان کو ملا دیا تھا قرآن کو I, I, I was about to close it my eye fell on the open page before me اور سامنے کون سی صورتی صورتر تھی فار اے مومنٹ آئی واضح اسپیچ رہتا انہوں نے ترجمہ پڑھا وہ شجدر رہ گئے I think the book shook in my hands. Then I ended it to Elsa. Read this. Is it not an answer to what we saw in the subway? It was an answer. An answer so decisive that all doubt was suddenly at an end. I knew now beyond any doubt that it was a God-inspired book I was holding in my hand. Okay, God-inspired book is one of the things I have because Asad has said Islam that was in Mautazila that it was Islam. اگر آپ ان کا ترجمہ ہی پڑھیں گے تو آپ کو کئی جگہ ایسا لگے گا کہ بہت ادا قرآن کی وہ عقلی تعبیر کر رہے ہیں لیکن بہران قرآن کے ذریعے اسلام سے قریب ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ جو معتدلہ والا آئیڈیا ہے وہ چیزیں الگ ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ سورت التقاصر کے اندر ان کو اپنے سوال کا جواب مل گیا کہ لوگوں کے حال کے الحاق مت کہ جو ہے وہ غفلت میں رکھا تم کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حویث نے تو اب گلے میں نیکلیس بھی ہیرے کا ہے بریف کے بھی ہے بوٹڈ بھی ہے نہیں دل بنیادی پر ڈوب رہا ہے خوشی جو ہے وہ کہیں گم ہو گئی ہے گویا کہ وہ جو ہے جہنم کے جھوکے اور جہنم کے اندر پڑے ہوئے یہ مثال جو ہے وہ آپ دیکھیں ایک مثال جو جاپان ہے جاپان دنیا کا ترقی یافتہ ملک کہلاتا ہے اور پیسفل ملک ہے تبھی لڑسے سے وہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوا ہے ایٹم کھا کر دو ایٹم کھا کر طرح طرح کے مسائل ہیں خودکشیاں ہیں بچے پیدا نہیں ہو رہے بیمار ہیں لوگ ذہنی مریض ہیں تو یہ صرف جاپان کی کہانی نہیں یہ ترقی یافتہ ممالک کی کہانی ہے آج کی انسانیت کو درپے جب تک بندہ جوان رہتا ہے نا تو اس مزے کر رہا ہوتا ہے وہ لیکن پھر جیسی اس کی جوانی اس کی آسیں جاری ہوتی ہے اور مال نہیں ہوتا تو اس کی بے بسی دید ہوتی ہے آج کی انسانیت کو درپے مسائل اور مغرب کیا اب ابھی آدمی جو ہے وہ ڈوب رہا ہے اور اس کی پکاریں مجھے نکالو ادھر سے لیکن مغرب ہے جو لا کر دیتا ہے اسے صابن کہ شاید تمہیں صابن کی ضرورت ہے مغرب ہے جو اس کو لا کر دیتا ہے ڈالر مغرب ہے جو اس کو لا کر دیتا ہے نئی کار اس کی ضرورت کچھ اور ہے اس کی روح کچھ اور تار... چیز کی تمنا رہی ہے مغرب کے مسائل مغرب کی جو ہے وہ لاجک جو ہے وہ ٹوٹلی مادی ہے مٹیریلسٹک جدی طرز حیات کے مسائل بہت سارے ہیں جس کے اندر جو ہے موٹاپا ڈپریشن بلڈ پریشر شوگر ایکسیڈینٹ بلواستا تمباکو روشی اور اب نئے دور کے اندر سوشل میڈیا نے جو پوری تباہی ڈالی ہے اس کے تو مائنڈنگ اور نہ جانے کون کون سے سوشل میڈیا کے ساتھ جو ہے نئے مسائل ہمارے سامنے آ گئے آپ دو ہزار بائیس کے اندر جو سب سے زیادہ پاپولر انگریزی کا لفظ میں بنا ہے وہ گوبلین موڈ بنا ہے جو پورا کے ورک فرام ہوم اور میرے خاص قدم کی جو مینٹیلٹی بنی ہے جس میں سستی ہے اور جو خود غرضی ہے اور لال لالچی پنا ہے اس کے لیے جو الیکشن سے جو آکسفورڈ نے جو ہے وہ ورڈ دیا وہ گورنل ورڈ دیا یہ ہماری درج حیات کے مسائل ہیں فیملیز کا برا حال ہے فیملی تباہ ہو رہی ہیں تو آج کی انسانیت کا مسئلہ جو ہے نا وہ انسانوں کو کس طرح انسانوں سے جوڑا جائے مظلوم طبقات ہے، خاندان ہے عورت ہے لڑکی کی پیدائش آج بھی چین اور ہندوستان کے اندر جو صورتحال ہے اور پاکستان کے اندر جو حالت کیسے جو صورتحال ہے کہ لڑکی پیدا ہوتی ہے تو کیا تصور کیا جاتا ہے جنگی قیدی ہیں ہم سمجھتے تھے جنیوا کنونشن کوئی جینیوا کنوینشن کوئی حیثیت نہیں ہے یہ وہ سارے مسائل ہیں جن کا پریکٹیکلی اسلام نے حل کیا ایسے حل کیا کہ جو ہے وہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ پرانے زمانے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں اور آج کی جو ہے جنگی جو ہے وہ جرائم کی تاریخ دیکھیں یروشلم کی مثال دیکھے نا مسلمانوں نے سلاؤدین ایبی کی قید میں یروشلم فتح کیا اس سے پہلے حضرت فاروق کی قید میں فتح کیا ایک خون نہیں جب یہ لوگ آتے ہیں تو خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں. تو اب میں صرف ایک مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھوں گا انسانوں کو کس طرح جوڑا جائے اس کے والے سے جو ہے وہ ہمارے سامنے میلکا میکس ہے میلکا میکس لیجنڈ نے بتا خود ان کی بایوگرافی تو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ امریکہ نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ اسلام بکاز دس از دا ون ریلیجن ریلیجنٹی دا ریس پرابلم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک جگہ کالا اور گورا جو ہے وہ عبادت کر سکتے ہیں مگر اللہ نے حج کی توفیق دی اور انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو کچھ اور ہی دنیا ہے انہوں نے سمجھا تھا کہ کالے اور گورے یہ ان دونوں کا رہنا ساتھ محال ہے ان کو سمجھ میں آئی ہے کہ کوئی ہے مذہب جو کہ جو ہے وہ ایک ہی مسجد کے اندر ایک ہی صف کے اندر ان سب کو ایک ساتھ کھڑا کر سکتا ہے تو اب زندگی کی مشکلات گمراہ کر نظریات شاہ کلید شاہ کلید ماسٹر کی یہ مولانا کا مشہور اقتباس ہے تفہیم میں موجود ہے جانیت کے زمانے میں میں نے بہت کچھ پڑھا ہے قدیم و جدید فلسفہ سائنس معاشیات سیاست وغیرہ پر اچھی خاصی ایک لائبریری دماغ میں اتار چکا ہوں مگر جب آنکھ کھول کر قرآن کو پڑھا تو بخدا یوں محسوس ہوا کہ جو کچھ پڑھا تھا سب ہیج تھا علم کی جڑ تو اب ہاتھ آئی ہے کانڈ ہیگل نٹشے مارس اور دنیا کے تمام بڑے مفکرین اب مجھے بچے نظر آتے ہیں بیچاروں پر ترس آتا ہے کہ ساری عمر جن گتھوں کو سلجھاتے رہے اور جن مسائل پر بڑی بڑی کتابیں تصنیف کر ڈالی پھر بھی اللہ نہ کر سکے ان کو اس کتاب نے ایک دو فکروں میں حل کر کے رکھ دیا میری محسن بس یہی کتاب ہے اس نے مجھے بدل کر رکھ دیا حیوان سے انسان بنا دیا تاریخیوں سے نکال کر روشنی میں لے ایسا چراغ میرے ہاتھ میں دے دیا کہ زندگی کے جس معاملے میں کتاب نظر ڈالتا ہوں حقیقت اس طرح برملہ دکھائی دیتی ہے کہ گویا اس پر پڑدہ نہیں ہے انگریزی میں ایسی کنجی کو شاہ کلید ماسٹر کی کہتے ہیں جس سے ہر قفل لاک کھل جائے سو میرے لیے یہ قرآن ش... قرآن مجید شاہ کلید ہے مسائل حیات کے جس کفل پر اسے لگاتا ہوں کھل جاتا ہے جس خدا نے یہ کتاب بخشی ہے اس کا شور ادا کرنے سے میری زبان آجز اب بات یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیں قرآن کو سمجھیں قرآن کی گہرائی میں اتریں تو دور جدید کے مسائل کو حل کرنے کی اللہ تعالیٰ بصیرت بھی نہایت فرمائے گا ٹائم نہیں لگائیں گے بس ایک خاص قسم کا جو ہے وہ رویہ رہے گا قرآن کے ساتھ تو پھر جو ہے وہ قرآن سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا جیسا ہمارا بیہیویئر ہوگا ویسے ہی قرآن کا بہیویئر ہمارے ساتھ ہوگا تو اس شاعری سے جو ہے وہ تالوں کو کرنے کی ضرورت ہے آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں سے تعلق کی ایک بڑی خاتون ہے جو کہ جو ہے وہ اس کے بچے کے ساتھ حجاج بن یوسف نے عراق طاقتور ترین آدمی جس نے لاکھوں مسلمانوں کو تکلیفیں دی تو وہ حجاج بن یوسف کے لیے انگلی اٹھا کر بدوا کرتی ہے بدوا کے اندر وہ کیا کہتی ہے اچھا اسے پتہ نہیں کہ حجاج میرے سامنے موجود ہے نگاہ کمزور ہے اور حجاج اس خاتون کی طرف ہی ہے اور کہتی ہیں کہ یا اللہ حجاج مٹ جائے جس طرح قرآن کے پہلے پندرہ پاروں میں کلّا نہیں ہے لفظ کلّا تو پندرہ پاروں میں جس طرح کلّا نہیں ہے اس طرح حجاج مٹ جائے اب حجاج شیلڈ میں آتا ہے حجاج خود حافظ ہے حجاج نے بات سن لی ہے حجاج سوچتا ہے کیا یہ عورت درست کہہ رہی ہے اور پھر وہ فوٹوگرافک میموری ہوگی اس نے دیکھا اور اس نے کہا پندرہ پاروں میں واقعی کلّا نہیں ہے کہنے والی بات کیا ہے کہ یہ کلہ اگر آپ دیکھیں گے نا پہلی دفعہ قرآن کی میں سورہ مریم میں آیا ہے انیس پارے کا دریا میں, uh, میں نے لیا ہے نا تو یہ حجاز ہے جو اتنا ظالم ہے لیکن نقطہ اور آراب کی تقسیم حجاز کے دور میں ہوئی قرآن کا زبردست عالم تھا لیکن وہ جو اس کے سیاسی کردار ہے وہ ڈار uh, وہ ایک الگ مسئلہ ہے اسی کے دور میں آراب لگے لیکن کہنے والی بات یہ کہ بڑھی عورت بھی مثالیں کیا استعمال کر رہی ہے کیا اس کا انٹلیکچوئل لیول قرآن, سے کیا تعلق ہے؟ تو قرآن کی ہیں کی, آپ کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے خدا خود ان کو ان کی اپنی ذات کو بلا دیا تو ایک دفعہ میں جو ہے وہ بی بی سی کی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا تو ایک آرٹیکل میری نظر سے گزرا جو کسی کیسینوز ہوتے نا جو خانے کا انٹرویو تھا میں نے اس آرکیٹیکٹ کا پڑھا تو اس نے پوچھا کہ آپ جو پورا انٹرویل ڈیزائن کرتے ہیں اور پورے جوا خانوں کا آپ کو پتا جوا خانے ایسے ایسے ہیں جن میں کشتیاں بھی چلتی ہیں امریکہ میں تو اور احرام مصر کی سٹائل کا کوئی جوا خانہ ہے ایک دنیا ہے وہ پوری کیسینوز کی نا تو اس نے کہا آپ جب ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو کسی چیز کا خیال رکھتے ہیں تو اس نے کہا yes there is one iron rule yes there is one iron rule تو انٹرویو کرنے والے پوچھا کہ کیا آئرن رول ہے بھائی وہ اس نے کہا there must be no mirror there must be no mirror in میرر ان کیسینو آئیڈیا کیا ہے کہ بندہ جب پیسے لگا رہا ہوگا تو اگر اس کو اپنی شکل نظر آ گئی تو اسے خود اپنا آپ یاد آ جائے گا جب وہ اپنا آپ یاد آ جائے گا تو اسے اپنے مفادات یاد آ جائیں گے اور یہ لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اپنا آپ یاد آئے اسے وہ معاشرے اپنے کیسینو کی جو ہے نا وہ سیر انگیز جو ماحول کے اندر پیسے نکلوا نکلوا کر بیٹس لگوائیں گے جاپان میں ان خانوں کو پچین کو کہتے ہیں نا وہاں تو یہ بات ہوتی ہے کہ صرف میرر ہی نہیں نو ونڈوز نو کلوکس نو مرر چھوڑ بھی دیا ان پچین کو کیا کہ فرد جو ہے وہ اپنے آپ کو بھول جائے اور پھر بالکل ان کے ہاتھوں میں آ جائے جو کیسینو اونرز ہیں ہاؤس ایک مثال اور بھی ہے رب کی شان قرآن میں نظر آتی ہے کہ دشمن کی اچھی بات کی اپریشیشن یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا اللہ کا ظرف جو ہے وہ قرآن میں نظر آتا ہے کہ دشمن اگر کوئی اچھا کام بھی کرتا ہے تو اس کو اپریسیٹ کرتے ہیں اللہ تعالی اس کی میں مثال دوں کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیسے واپس نہیں کریں گے اور بعض کے والے سے جو ہے وہ تعریف کی گئی تم اگر نقصان اٹھا رہے ہو تو وہ بھی تو نقصان اٹھا رہے ہیں حالانکہ وہ جو یہ جو چیز ہے ایک جو ہے وہ حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ دلوں کو بھی اسی طرح زنگ لگ جاتا ہے اس طرح پانی سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے کہا گیا ہے اللہ کے رسول دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی شے کیا ہے فرمایا موت کو کس سے یاد کرنا اور قرآن مجید کو پڑھنا دل کا زنگ کا مطلب ہے اللہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ختم ہو گیا جب دل کا زنگ دور ہوگا تو اللہ سے کنکشن بحال ہوگا اللہ بندے کو یاد رہے گا تو بندے کو اپنے محادرات یاد رہیں گے قرآن اصل میں ایک ریمائنڈر ہے یاد دہانی ہے نماز میں قرآن کی تلاوت کر کر یا سن کر ہمیں زندگی کی حقیقت کی یاد دہانی آنی چاہیے ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ دنیا کے مسائل میں ہم جاندار نمازوں سے محروم ہو گئے تلاوت ہوتی ہے توجہ کہیں اور ہوتی ہے توجہ نہ ہو تو اپنی زبان کے الفاظ بھی سمجھ میں نہیں آتے اگر اردو کے اندر بھی کوئی بات کر رہا ہو سامنے والا لیکن توجہ ہماری نہ ہو تو سمجھ میں نہیں آئیں تو عربی ہے پھر قرآن فہمی کیسے میرا مشورہ ہے کہ آپ تفریح قرآن کا پہلے مقدمہ پڑھیں اور اس کے بعد قرآن سرکل بناتے ہوں گے یقیناً میں صرف توجہ دلا رہا ہوں مل بیٹھ کر قرآن کو پڑھیے آغاز میں مشکلات ہوں گی لیکن اعظم کی ضرورت ہے وقت توجہ اور دعا اس کے ذریعے آپ قرآن فہمی کو حاصل کر پائیں گے ایک موقع پر نبی کریم علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لے گئے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ذکر الہی میں مصروف ہیں اور کچھ لوگ حلقہ بنا کر قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول ہیں آپ دوسرے گروہ کے اندر شامل ہو گئے موخر ذکر اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں معلم اور متعلم یہ جو ہے وہ کمبینیشن ہے کہ ایک سکھانے والا ایک سیکھنے والا قرآن سرکلز کے ذریعے قرآن سے تعلق کو مضبوط کورسز کر سکتے ہیں تو کورسز کریں کورسز لانگ ٹرم میں بہت فائدہ دیتے ہیں اور پھر قرآن کا ابلاق ہماری ذمہ داری ہے قرآن کا اگر ہدف ہے کہ انسان سازی اور زبانہ سازی تو اپنی سیرت کی تعمیر کے بعد ہمیں رکنا نہیں ہے بلکہ اس دعوت کو عام کرنا ہے ہماری گفتگو کے ایجنڈے میں قرآن ہونا چاہیے ہماری ترجیحات میں قرآن ہونا چاہیے شہد کی مکھی کی طرح جس طرح شہد کی مکھی جو ہے وہ پھولوں کا رس چوستی ہے اور وہ ایک پھل کا نہیں پھول کا نہیں پتہ نہیں کتنے پھولوں کا رس چوس کر جو ہے وہ اکٹھا کر کے شہد بناتی ہے اسی طرح ہمیں جو ہے وہ قرآن کا اندر کر کے مختلف مقامات کے اندر سے جو ہے وہ ڈیپتھ حاصل کر کے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ایک مقنظر بنانے کی ضرورت ہے اللہ سے دعا ہے رب زدنی علما کرنے کی ضرورت ہے میرے علم اضافہ فرما یہ آخری سلائڈ ہے آپ صحیح السلام کا ارشاد ہے القرآن و حجت اللق او علی قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف قرآن اگر اس کے مطابق عمل کیا تو یا تو تمہارے حق میں حجرت ہے یا پھر عمل نہ کرنے کی صورت میں تمہارے خلاف حجت ہوگا تو اللہ سے دعا ہے کہ قرآن ہمارے حق میں حجت ہو ہمارے خلاف کبھی حجت نہ بنے یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وہ آخر داون الحمد رب العاربین